وہ خود بھی زندہ ہوتا ہے قوم بھی ان کے سبب سے ترقی کم آش امن قومنش کم وا بہت سے لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کے مکار نہیں مرتے ان کے مکارم نہیں مرتے اب یہ شہدا ہیں شہید ہو گئے ہیں لیکن ان کے کارنام نے ان کو زندہ رکھا ہے یا نہیں رکھا اور بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں لیکن خود دوں ہیں اول درجے کے ہیں ہاں آ, بے وقوف ان کی زندگی کا ہے موت سے بھی بردار ہے وہ مر جاتے تو اچھا تھا الو کے پٹھے منافقہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یاری کم ہے انگریزوں کے فضلہ خار ہے فضلہ خار ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا نہیں ہے یہ بھی زندگی ہے مسلمان ہو کے انگریزوں کے فضلہ خار بنے ولاح سب بند اللہ حیات شہدا اور نب گمان ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر مردہ مردہ مردع نہیں ہیں بل ہم آیا کہ ہم کا لازم مبتہ معذوق ہے بلکہ وہ زندہ ہے نزدیک رب اپنے کے یورزاکن رزق کیے جاتے ہیں نعمت نمبر ایک یورزاکون کے نیچے کیا لکھنا ہے نعمت نمبر ایک رہے جاتے ہیں وہ شہیدوں کو اللہ کی طرح سے رزق ملتا ہے بہشتی سارے ہی نعمت نمبر دو خوش ہونے والے ساتھ اس چیز کے کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اس کے نیچے لکھو درجات قرب اللہ تعالی ان کو درجات قرب نصیب فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے ہو نا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا مانگتے ہو نا کہ اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے ان کو کہہ دیا یا نہیں تو ان کو درجات قرب حاصل ہے اب دیکھو یا جی شہید ہمارے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کو درجات قرب نصیب ہیں, ہیں یا نہیں ہے اللہ کا فضل ہے اور ہماری طرف سے بھی خوش ہیں وہ یس طب شرون ابین بے جو ابھی شہید نہیں ہوئے لاحق نہیں ہوئے تو ہماری طرف سے بھی کہیں خوش ہیں کہ مول منظور پڑھا رہا ہے ترجمہ یہ ساتھی پڑھ رہے ہیں ہماری یہ مجلس مجرس برگا فرونق ہے اپنی طرف سے بھی کوئی ہماری طرف سے بھی کہیں خوش ہیں میں نے عرض کیا تھا نا کہ شہید اسلام کو خواب میں دیکھا ان کے بیٹے مول عطیق و رحمان ہے کہ حضرت وہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہو اور میں جو کہنے کے مول منظور آ رہا ہے تفسیر پڑھنے کے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو تمہارے لیے شہید استقبال کرتے ہیں میں آیا تم لوگ بھی ساتھ ہیں طلبہ بھی ساتھ ہیں تو حضرت استقبال کیا مجھے ادھر بیٹھا ہے چوکی پہ پھر دعا کے پھر میں اچھا میں جا رہا ہوں تم پڑھاؤ تو اپنے انعامات پہ بھی خوش ہوتے ہیں ہماری طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی دین کا چاک کام کر رہے ہیں اب بات ہی اس میں نہیں دیکھو اب شیرون یہ نیمت نمبر کتنی ہے جی تین اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے بلّی کے نیچے مان لکھ ان لوگوں کی طرف سے اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں لاہ ساتھ ان کے من خال پہ پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کے ساتھ لہ کہ تو مر گئے ہم ہم پیچھے رہ گئے نا تو ہم آج آ سو خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے طریقے کے پہ چلے جا رہے ہیں اور پھر ان کو بھی شہادت ملی تو ان کا ہمارا مقام بھی پا لیں گے جو نہیں لہک ہوئے ساتھ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیسے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کو خلئے کہ نہیں خوف ان کو بننا وغمناک ہوں گے کیونکہ ہمارے طریقے پہ چلے جا اب آ گیا نا یاستہ شرون بے نعمت بن اللہ سبب مصرات اپنی انعامات میں بھی خوش ہیں اور دوسرے پترا سے بھی کہیں خوش ہیں اس کا سبب کیا ہے سبب مصرات خوش ہوتے ہیں ساتھ نعمت اللہ کے اور فضل یہ خوشی کا سبب کیا ہے جی اللہ کی نعمت اور اللہ کا کیا فضل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 کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے سوا مومنین کا بات آ گئی سمجھ اچھا جی ٹھیک جی ہے جوہر فرمائیے میرے عزیز ایک بات سنیے صحابہ کران کو عہد کے اندر بظاہر کیا ہوئی شکست ہوئی حقیقت میں شکست نہیں ہوتی مومن کو بظاہر ہوتی ہے بظاہر شکست ہوئی مغموم ہوئے زخمی ہوئے ستر صحابہ کہیں شہید ہیں لیکن اس کے باوجود میرے آقا اعلان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کا تعاقب کرنا ہے اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کا کیا تعاون کرتا ہے کوئی ڈھیلے ڈالے آدمی ہوتے تو جواب دے دیتے واہ جی واہ شکست خردہ ہیں زخمی پڑے ہوئے ہیں شہید تعاقب کر رہے ہیں ان کا جو ہمیں شکست دے کے جا رہے ہیں لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی جان فروشی کہ حضرت کے ساتھ چل پڑتے اسی وقت کرو کس کا ابو سفیان کا حضرت بھی صحابہ صحاب پیچھا کرتے ہیں ان کا شہید ہیں زخمی ہیں کا پیچھا کرتے ہیں اور آٹھ میل تک پیچھا کیا انہوں نے کتنی آٹھ میل تک یعنی <laughs> ابو سفیان میں <laughs> رو بیٹھ گیا اس بات کا اللہ <laughs> نے روپ گا دیا ایسا نل کی تھی قلوب اللہ کا پڑا ابھی تو ہمراہ الاسد کے مقام پہ پہنچے کہاں پہنچے ہمراہ الاسد کے مقام پہ پہنچے اور ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا تعبیر کر رہے ہیں ایک کافلہ آ رہا تھا عبد القیش کا تجارتی کافلہ کافر تھے وہ عبد القیش کا تجارتی کافلہ ملا ابو سفیان کو اس نے پیسے دیے ان کو کہ یہ میاں پیسے ہیں تمہ نام تم وہاں جا کے مسلمانوں کے دل میں روب ڈالو جو ہمراہ والا سے نہ وہاں کیا ڈالو روپ ڈالو اس بات کا کہ ابو سفیان آ رہا ہے بڑا لشکر لے کے مکے والے آ رہے ہیں آ کے بھاگ جائیں انہوں نے آ کے ڈرایا دھمکایا لیکن صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا اللہ پہ تب کل کیا خدا کی گجرت وہاں ایک اور تجارتی کا گزرا حضور نے ان سے مال خرید کیا اور اللہ تعالی نے تجارت میں نفع بھی دیا تو یہ ہے نا اللہ زی نستاب کہ لکھ لو قصہ غزوہ ہمراول اسد غزوہ ہمراول اسد کا قصہ ہے یہ قصہ غزوہ حمراء الاسد جو کہ مدینہ سے آٹھ میل پر ہے قصہ غزوہ حمراء الاسد جو کہ مدینہ سے آٹھ میل پر ہے اس کا قصہ ہے بعد حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے بدر سوگر کا یہ جو ایتے آ رہی ہے نا تو بعد مفسرین کا کہتے ہیں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 لیکن ابو سفیان کو ہمت نہ ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں بدر سغرا تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایسے کس کے بارے میں ہیں بدر سغرا کے بارے میں وہ ایک سال بعد میں ہوا لیکن میں کیوں بہرا تو غزوہ ہمرا السد اس لیے کہ بخاری جلد دو صفا پانچ سو چوراسی میں ہے ہماری امی ایشا فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کون سا غزوہ ہے ہمرول اسد ہے تو یہ تائید ہے ہمارے لیے صرف میسو غذبہ ہمراؤل اسد پہ چشمہ کر رہا بعض مفسرین کون سا غذبہ مراد لیتے ہیں یہ بدرے سہرا بھائی سمجھ رہے ہو میری بات نہیں غور کیا برا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ پریشان بیٹھے ہو اب قرآن پڑھنے والے تم پریشان ہو تو پریشان وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی پناہ سے باہر ہو تم نہ پریشان ہو ٹھیک ہے ہوشیار ہو یا نہیں تو یہ جو آتے ہیں کس کے بارے میں ہم چسمان کر رہے ہیں غزوہ ہمبر اور اساد بخاری کی دلیل ہے جلد صفا صفحہ سو چوراسی ہم بھی ایشا فرماتی ہیں اور بعض حضرات اس کو کس پہ چسمان کرتے ہیں غزوہ بدر سوہرا جو عہد کے ایک سال بعد ہوا تھا حضور تشریف لے گئے تھے لیکن ابو سفیان نہیں آیا تھا وہاں حضور نے کچھ تجارت کی تھی اب دیکھو جی اللہ دینجا مومن وہ ہیں یہ بشارت بھی ہے مومنین کے لیے مومن وہ ہیں جنہوں نے کہا مانا اللہ کا اور اس کے اصول کا بعد اس کے, کے پہنچے ان کو زخم اب زخموں کے بعد پھر کون سا غذبہ معلوم ہوتا ہے وہی ہے نا ہمارا اور ایسا زخموں کے بعد ہے بعد کے پہنچے ان کو ذخ لین اصن واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے ان میں سے اور التقوا اختار کیا عجیم ہے اللہ دین لحم استقامت مومنین استقامت مومنین مومن وہ ہیں کہ کہا تھا ان کو لوگوں نے کہ ناس کے لیے لکھو عبد القیس کا قبیلہ میں نے کہا کہ ابو سفیان نے کس کو دیا تھا عبد القیش کے قبیلے والے لوگ آ رہے تھے ان کو پیسے دیے کہ مسلمانوں کو گاگرو کراؤ تھم کہو تو ناس سے مراد وہی ہیں عبد القیس کے قبیلے والے کہا تھا واسطے ان کے لوگوں نے کہ ان الناس بے شک لوگوں نے تحقیق جمع کیا بڑا سامان واسطے تمہارے کہ ناز کے نیچے کو اہل مکہ عبد القیس والوں نے کہا کہ بے شک اہل مکہ نے بڑا سامان جمع کیا واسطے تمہارے پاس ڈروز ایمان آ تو ڈرے یا ان کا ایمان بڑھا اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھایا اور کہنے لگے ہسکو اللہ وکیل کافی ہم کو اللہ اور اچھا مجھ سے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ ہم پڑے میں یہی وظیفہ بتاتا ہوں حسبن اللہ نی مل و میرا یہی وظیفہ ہوتا ہے بتاتا ہوں اصب اللہ پھر وہ آگے کہتے ہیں نعم و نعم نصیر میں کہتے ہیں قرآن میں یہی ہے جو کچھ میں نے بتائی جی بے ہو فن کالا بو نعمت انجام انجام استقامت جب انہوں نے کہا حسن اللہ و نعم الوکی مستقیم رہے تو انجام استقامت پر پھرے ساتھ اللہ کی نعمت کے اور فضل کے اللہ کی نعمت اور فضل کا وہ تجارت کی نا تو اللہ کا فضل ہے وہ بھی نفع ہوا اس سال میں کہ نہ پہنچتی ان کو کوئی تکلیف اور تابے ہوئے اللہ کی رضا کے اور اللہ تعالیٰ ہم فضل کرے والے انما ظالم الشیطان تم بھی ہے مو کا اشارہ جائے گا عبدالقیس والوں کی طرف کی طرف وہ جو ڈرا رہے تھے ان کو تمبی ہے مومنی فرمائش سواس کے لیے شیطان ہے یہ عبدالقیس کا قبیلہ جو مخبر ہے نا خبر دے رہے مکے والوں سے سوائے اس کی یہ مخبر شیطان ہے ڈراتا ہے تم کو اپنے یاروں پہ بس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تو منہ میں بلا صلی اللہ حضرات کو تسلی دی گئی تسلی رسول اے میرے محبوب نہ غم میں ڈالیں تو کو بولو جو دوڑتے پھرتے ہیں کس کے اندر کفر کے اندر ان بے شک وہ ہر چلیں نقصان دیں گے اللہ کے دین کو کچھ بھی کفر کا انجام لکھو کفر کا انجام ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یہ کہ نہ کریں واسطے ان کے کو کوئی حصہ آخرت کے اندر اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا ان اللہ دین قفر بل عمار وہی ہے کفر کا انجام آ رہا ہے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 اور شیطان کو اللہ نے محلہ دیا ہے یا نہیں یا مر گیا ہے شیطان تو جس ذات نے شیطان کو محلت دے رکھی ہے کیا مرتا ہے یہ دنیا دارول ہے آزمائش ہے سمجھے کہ سارے کافر مر جائیں تو داروں رہے گی تو یہ تو بحث بن جائے گی حالانکہ بحث تو آگے ملنی ہے یہ سمجھ لیجیے کہ دارول ہے اور کافروں کو محلت دی جا رہی ہے ادار والا یہ سب اللہ دینا ایمان اور نہ گمان کرے کا پھر لو ان لہم خیر یہاں ذرا غور فرمائیے جی بظاہر مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ دے چونکہ نوملی فیل پہل آیا نہیں لہم اس کے متعلق تو فیل فعل کے بعد کیا ہوتا ہے او مقول ہوتا ہے نا کیا ہونا چاہیے نوملی خیرن خیر نا فیل پیل ہے جار مجرو کے بعد کیا ہو مقول خیرے کیا ہے خیرون ہے تو اس کا جواب سنیے ماں انلم حسر کا نہیں ہے انا علیحدہ ہے ماں علیحدہ ان ہر فضر مشبہ بن فیم اور یہ ماں ہے مستریا نی طریقریا کلمہ حسر کا نہیں ہے ماں مستریا ہے اور نوملی لہوم ہے نا پیر اس کو تعویل مستر میں کر دے گا ماں مستریا نوملی لہوم کو کس تعویل میں کر دے گا مستر کی تعویل میں کر دے گا پھر یہ منسوح محلن اسم بنے گا انا کا یہ سمجھ آ گئی اور خیر ان کیا بنے گی خبر بنے گی انا کی یہ مانا ہے انا ماں نوملی لاہوم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 گن میں بڑھے جب آپ گناہوں میں بڑھیں گے تو عذاب زیادہ بڑھے گا یا نہیں جو, جو بڑھتے جائیں گے عذاب, عذاب نملی لہم یہ کلما سر کا ہے سوائے مہلت دیتے ہیں واسطے ان کے ساتھ بڑھے گناہوں کے اندر اور پھر ان کے لیے ذاب و ضریل کرنے والا جتنے گنا زیادہ ہوں کہ عذاب زیادہ ہوگا ما کان اللہ حکمت حکمت ابتلا یہ جو تکلیفیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں ان میں حکمت کا ہے تم بتاؤ پہلے بتا چکا ہوں میں تا کہ کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جائے یہ آزمائش کے وقت ہوتی ہے خبیص سیب سے جدا ہو جائے سمجھے جی کیا جو کھوٹا ہوتا ہے نا وہ کام چور ہوتا ہے اور جو فرم بردار ہوتا ہے وہ سرے تسلیم خم بھائی جو مزاج ہے یار میں کیوں میو نہیں کرتا اسی بات سر دے دیتا ہے حکمت تلا نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑے مومنین کو اوپر اس حالت کے کہ تم اوپر اس کے ہو تم کے نیچے رکھو حالت اختلاط کون سی حالت اختلاط منا وہ ملے جلئے شیا سنی بائی بھائی, بھائی، ہاں؟ کہ ملے جُلے یہ حالت اختلاط ہے کر کرا کھوٹا ملے جلے ہاں؟ تو ماں تم کے اندر حالت کون سی ہے اختلاط کی نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑے مومنین کو اوپر اس حالت اختلاط تھی کہ تم اس کو اوپر ہو یہاں تک جدا کرتے ہیں کہ اس کو کبھی کو کیسے سے. وما کان اللہ ازالہ شبو ازالہ شبو شب ہوتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں تکلیف نہ دیتے ایسے خود ہمیں بتا دیتے کہ یہ منافق ہے یہ خبیص ہے یہ کاغیر ہے اللہ تکلیف نہ دیتے تکلیف دیتے ہیں تاکہ خبیص سیب سے جدا ہو جائے نا تو اللہ تعالی تکلیف نہ دیتے خود بتاتے ہمیں پرما تم رسول تھوڑے ہو کہ تمہارے پر وہی لازر ہوتی وہی کس پہ نازر ہوتی ہے نبی پہ اور نبی کو بھی ساری باتیں نہیں بتائی جاتی بعض باتیں بتائی جاتی ہیں جی باعت کوئی کال ہے شبو رما کا انہ تعالیٰ تھا کہ باخبر کرے تم کو اوپر غیب کے سب کو لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں منتخب کرتے ہیں اپنے رسولوں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے بعد لکھ لو فی الد الح الباز علم غیر. آگے عبارت مقدر ہے لیکن اللہ نلہ چند لیتے ہیں منتخب کرتے ہیں اپنے شاہ کو یوتھ لیہ علم میں لگائے سارے غیب پہ نہیں کرتے لیکن بھارت کو یوتھ لیہ باز علم میں یہ حوالہ میں لکھواتا ہوں بعض علم غائب معلوم و تنزیل اور تفسیر مظہری کا حوالہ لکھو اور تفسیروں میں بھی ہے لیکن میں نے دو کافی سمجھے معالم اور مذہبی پا منو بس تو منو اور اگر ایمان پہ قائم رہے تم اور تقوا اختیار کرتے رہے تو تمہارے لیے کیا ہوگا جی اجرے عظیم ہوگا ولا یا سبن جہاد کے بعد ترغیب انفاق جہاد میں یہ سارے جان ہوتا ہے تو یہ سارے جان کے ساتھ اب کیا ہے ہی سارے مال جہاد کے بعد ترغیب انفا اور ساتھ ساتھ جس کو مذمت بخل مذمت بخل پہلے میں آپ کو ترکیب سمجھاتا ہوں اس کی بھائی ہاتھ سے بھائی یہ سب وہ کتنی مفولوں کا تقاضا کرتا ہے افال قلوب اسے دو مفولوں کا غور کریں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 آصف سب اوکے دوسرا یہ ہے کہ ہو مبتدا ہے تو اس کی خبر خیرون ہونی چاہیے کہ ہے خیرن یہ عشقال ہے اب میں عشکال کو دور کر رہا ہوں کہ من فضل ہی کے بعد لکھ لو بخلا ہم بیما تاہ من فضل ہی بخلا ہم ثانی معذوق ہے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 اور ہوا کیا ہے زمیرے بس اور خیرن جو ہے مقول ثانی ہے خیرن مقول ثانی آپ بھائی مسئلہ حل ہو گیا یہ نہ ناوی چیزیں آپ حضرات کو ادھر ملیں گی منظور کے پاس دوسری جگہ نہیں ملتی مسئلہ حل ہو گیا ہے اچھا امانہ مانا کرو بلا یا سب بننا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ دی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اب نہ گمان کریں یہ لوگ بخلا ہم خیر اللہ ہم کا کمن نہیں کرنا نہ گمان کریں یہ لوگ اپنے بغل کو بہتر واسطے اپنے یہ گمان کرنا چاہیے کہ بخل بہتر ہے خرچ کرے اللہ کے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 سانپ اس کے منہ میں منہ ڈالے گا چبائے گا اور کہے گا آنا کرن جو کا آنا مالا کرن مالی پورنا انکری تو پہنا جائیں گے اس مال کا ماں کے نیچے کا لکھو ماں تو پہنا جائیں گے اس مال کا کے بکل کیا ساتھ اس کے دل کیا مت آگے فرمایا میاں اب خرچ کر لو. اللہ کی راہ میں اب خرچ کرو گے تو سوا ملے گا نا لیکن اب نہ خرچ کیا تم مر جاؤ گے سارے کے سارے مر جاؤ گے پھر مال کس کا ہوگا پھر بھی تو اللہ کا ہونا ہے تو پھر سواح ملے گا پھر تو نہیں ملے گا یہی پھر میں بھل اللہ ہے میراث سسما بات بال اللہ کے لیے میراث تمام آسمان واؤ زمین کا پھر بھی اللہ کا ہونا ہے بلّہ ماتام کبھی